اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے بے شک تمہارا رب قامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے